وضاق الله يا سیدی يا رسول اللہ علی سید یا حبیب اللہ اللہ ایرہ پھر نہ چیز اس مسئلے دے اتے بولن دی حاجت نہیں رہنی انشاءاللہ شاء اللہ پھر سرکار پاک دے میلاد شریف کے دنیا میلاد یا اور دیگر موضوعات بولیا کرا گا یہ ان شاء آخری بیڑے بند موجود غور سمجھنا مینو پورا سن وہ آخنگے نواں موجود گرامی دین اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ہوئے مذہب سنی کی میں گل نہیں کرتا اس لیے مذہب کی گل نہیں صرف دین کی کر رہا مذہب بہت سارا بولے دیوالے گل کرنی ہے صرف دین اسلام مذہب دے دین اسلام مذہب ہے جو دوسرے فرقے سڈے اختلاف رکھتے ہیں دین چبی سن شی آ جیو یہ مذہب دی سارے آخر مذہب کی گل آئے گی کوئی آکھے میرا مذہب شیعہ ہے کوئی آکے سنی لیکن جب دی کی گل دین سارے کٹھا تے متفق ہوں سارے دینفک اور جڑے دین, دین دے دی متفق نہ ہوفر ہوں دین دے جے متفق ہو گئے وہ مسلمان دین جاتے متفق نہیں ہونے وہ کافر ہوں لہذا میں اس وقت کفر اسلام کے دین دے بارے گل چیڑن لگا میں مذہب کی گل نہیں سمجھ آئی نے کہ نہیں ختمے نبوت دا مسئلہ یہ مذہب دا مسئلہ نہیں سنی دا دین اسلام دا مسئلہ تا کر کے ختم نبوت دے سب متفق جیڑا ختم نبوت دے کے وچ مسلمانوں کے نام اختلاف رکھتا فر مسلمان نے کیونکہ مسئلہ دین دا دی مذہب دا نہیں بولو بولو یہ دین دا مسئلہ ہے مذہب دا لہذا دین کے اتنے جاتلاف رکھتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں جڑا کے میں تھوڑے دین کی گل نہیں منتا جب مسلمانوں کو آ کے میں نہیں مانتا تو آپ مسلمان ہی نہیں تو موٹی جی گل تو ختم نبوت دا مسئلہ جڑا ہے یہ دین اسلام دا مسئلہ ہے جب دین اسلام دا مسئلہ ہے تو چیز نے یہ ہوں دسنا ہے کہ ختم نبوت مسلمان کے دین دا مسئلہ کیویں ہے جانتے تو جے لیکن صرف توجہ کرانی ہوتے، آن کرانے. اس تو بعد اصول جس اصول مومن دا ایمان محفوظ رہتا اس تو بعد مسلے خاتمے نبوت نو غلط رنگ پیش کر کے تے نو غلط راہنا اس ظلم نو نیان کرا بیان گا ڈا مضبوط ہونا توڑ نہیں اور میرے سامنے کسے متحب مت اور نام نہاد گل بھی اس طرح کی آئی اس گلک بھی آخر دے اندر ہو غلطی دا ازالہ کرانگا اور جو صحیح اور حق ہونا ہے उस बयान करा और, और जिस बंद नेंडी मारन की कोशिश की ओरी डंडी दस देंगे कि इतने बजी समझ आई नहीं इस दिमे सुर ला शेर शार पड़ने जनाब के जौब नाजा करना وہ بھی فرض ہے نہیں تو سونے ورگی گل میری تھلے سٹ دینی ماں سر نہیں لگو ہے نا ہوں سجڑوں پہلی گل حتمے نو آخا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے یہ مسئلہ ہوئے یا ساڑے دین کا کوئی بھی مسئلہ ایک اصول دسنا توجہ طور کی دسن لگا اصول دسن لگا اصول کی ہے جو دنیا دے تمام مسلمان دین مشہور ہے پاکستان دی کلی گل نہیں دی نہیں کسی ملک دی نہیں پوری دنیا دے مسلمان جہ خود علم والے نے علم والے دنگھتے جو مشہور ہے اسی طرح انمان ضروری ہے اگر کوئی بندہ انج نہ من دین مشہور ہے سارے مسلمانوں میں اگر اونج نامنے من تو مسلمان نہیں ہوتا پامے او ہو سہارا آیت دا لوے باوے حدیث کا لوے باوے روایت دا لوے کسے بزرگ دی گل دا لوے جیڑا بندہ مشهور کے مشہور دین دے خلاف ذہن رکھے گل کرے مسلمان نہیں ہوتا مسلمان ہوئی کہ جو مسلمانہ میں دین مشہور ہے اسے طرح ہی مننے ایک اور گالے چلے بھاوے نہ چلے اور گالے جو دین دے اتے مسئلہ نمازہ پنج نے پڑے نہ پڑے اور گالے لیکن جی میں عقیدہ مسلمانہ دا جی میں دین مسلمانہ دا اسے طرح منہ مسلمان ہونے واسطے ضروری ہے اگر نہ منہ انج اپنا مطلب کڈے وہ خلاف گل کرے دیلاف بولے سمجھ نہیں لگی تو او کافر اسلام کو خارج ہو جندہ ہے اگر اسلام مسلمان ہے سی نہیں سی تو رولا کوئی نہیں تو اگر ہے سی وہ واسطے ضروری ہے دین اوے من جسلمان مشہور ہے Yeah. <laughs> مسلمان اج مشہور خدا ایک کے مسلمان اج مشہور چار کتابہ آسمانی آئیاں مسلمان اج مشہور قرآن اللہ دی کتابے مسلمان اج مشہور اللہ تعالیٰ نبی رسول بیجن جناد آخری پاک محمد نے مسلمان اج مشہور قیامت مرن تو بعد اٹھنا یہ ساری گلاسمان منگ جسلمان چ مشہور ہیں نکاح نکاح بھی نکاح نال بی بی حلال ہوتی ہے یہ مسلمان چ مشہور ہے اس طرح ختنے بہنے مسلمان چ مشہور ہے یہ سڈے دین دی پہچان ہے ازان سڈ دین دی پہچان ہے اسی طرح جہ کما نو دین جاندی ہے دنیا ماں بین محرم رشتے نال نکاح حرام ہے یہ سارے مسلمان ہیں او اس طرح مسلمان روزے رمضان دن دکات منتے اج من من سد عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت نو اپنے تے ضروری سمجھتے ہیں ساری دنیا دے مسلمان یہاں گلہ کے متفق نے اور یہ گلا مسلمان چ مشہور نے انہ گلان گلوں کسی گل نو کسے مفتی تو پوچھنے دی لوڑ نہیں سب مسلمان اپنے پیو دادیا تو سننے لگے آتے ہیں وہ پیو دادے اپنے پیو دادیا تو وہ پھر اپنے تو اپنیا تو یہ سلسلہ جا پہنچتا ہے سید لمبے آدھے یار لہذا جی وہ پہلے دن تو مشہور لگا ہوں شراب ہلا ہے مردار حرام ہے جانور جناب جی جڑا اپنے آپ مر جائے وہ حرام ہے سارا گلان سڈے سا دین دیا ایسیا نے مشہور نے ہر بندہ جاند ہے لہذا یہاں گلان کسی گل کا منکر بنے یا مطلب ہوے جو مسلمان مطلب سمجھتے ہیں انج نہ کڈے وہ بھاویں آیت کا سہارا لو بھویں روایت کا سہارا لوگ وہ اسلام تو ہارج اصول کی بنیا دین جی مشہور ہے او مننا پینا اگر کوئی آیت اس دے خلاف پیش کرے تو اصل آخان کے تکواس کی گلت بولے مطلب آیت دا غلط سمجھے آیت دا مطلب انج نہیں ہو سکتا جڑا دے مسلمان کے عقید کسے بھی آیت دا مطلب ایسا نہیں ہو سکدا جڑا دے عقیدے دے مسلمان کا عقیدہ قرآن دے خلاف نہیں ہو سکدا اور قرآن مسلمان دے عقیدے دے خلاف نہیں سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی ذہن چ بٹھا لو مسلمانہ عقیدے مسلمان خلاف کوئی آیت نہیں آ سکتی اگر کوئی آیت پیش کرے سمجھو انہیں ڈنڈی ماری ہے مطلب غلط اگر چاہے لے مطلب غلط سمجھے اگر, مطلب اگر جان والے تو پھر منافع کے جان کے کفر پیا کرتا ہے اسلام تو نکل جائے گا ضروری ہے جس طرح تھے نہیں چل دیا تھے کہ جی میں تحقیق کی نما ہے نمازا چھ فرد نے میری پتہ لگا ہے نبی آخری ہیں اے حضور آخری نبی نہیں نے فلان جہاں گا کوئی بندہ آخ میں خدا دو نے کوئی آخ میں تحقیق کی ماں دنال نکاح جائز نے کوئی کچھ بہت جہاں بھی اس طرح کی گل کرتا جائے گا جو مسلمانہ دے ایمان دین عقی دے خلاف ہے مشہور جویں ہے تے سمجھ لو او ایت غلط پڑھی جاندا ہے ایت دا مطلب غلط کٹی جاندا ہے اور اگر او روایت پیش کرے تے سمجھ لو روایت یا صحیح نہیں ہونی تے روایت صحیح ہوے گی تے مطلب غلط کٹی جاندا ہے نہ روایت عقیدے دے دین دے خلاف ہو سکدی ہے تے نہ ایت خلاف ہو سکدی ہے نہ مسلماناں دین قرآن حدیث خلاف ہو سکتا ہے دوویں کٹھے نے رڑے آئے نے اگر کوئی غلط غلط مانا مطلب لے کے کوشش کرے آپ بے مان ہے مسلمان کا کیتا بر حق دے مطلب غلط کھ سکتے نے بندے اور دے مطلب غلط کھتے راوی نوایت نو کھا لگ سکتا ہے لیکن نبی دا دین جو مسلمان چ مشہور ہے یہ کدی غلط نہیں ہو سک نےن دریق گلا ایک گلا تو سارے جان گی باہیں بریق بھی گلا ایک ہوں مذہب پہلو دس گیا مذہب جہاں بریم سارے جان دے جنو سارے جانتے وہ دین نہیں ہوں بولو دین او آخ سارے جان دے ہر ملا بالا من آخر وہ نہیں آتے جن چند بندے جانا مولوی جانم دین ہمیشہ آم خاص جانتے ہوں کیا مسلم چاند مسالا دے چکی اگے خود ایمان نال دسو ظلم جائز ہے ظلم جائز ہے اسلام یہ تین جان دے سارے جان دینے کے ظلم جائز نہیں تسا جان دے. زنا جائز ہے حرام آخر پہ آخر پائے, ہو. کیوں پائے ہو تسی جان دے ہو. دین ہے. عالم تے غیر عالم کا فرق یہ ہے کیوں صرف مذہب دیا جان جانتے ہوندے نے توجہ نہیں فرمائی نے مذہب دیاں دین تمام لوگ جانتے ہوں باہیں ہوئے ہو شرط ہے کہ ادھر ویکو بشرت ہے کہ آلما دیا گلا سنن ناڑے جی سننے جا سا تو پتا نہیں دین واسطے ضروری ہے دین بنتا ہی تاں ہے کہ وہ عام خاص سب جانا دیتے ہوں وہ سچے کھپے ہوئے گا کہ جدو سارے دے اولادار یہ جاندا سی یہ جان کے پیا ہٹ ایمان تو فارغ ہو جائے لہذا اے بھی کسی تو پوچھ کے ویکیا کرو کہ یار دین دی مذہب میں کی فرق ہے آم لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب ہے ہوں مذہب کی لیکن نہیں علم زبان ہے؟ جی تو کی زبان مذہب کے دین چ فرق ہوتا ہے کہ میں جی ہوں تمجایا بھابی پوچھو تیرا مذہب کی آخے گا شیعہ شیا پوچھو مذہب کی وہ آخ گا ماں شیعہ سنی پوچھو مذہب کی آگے گا میں سنی جدو پوچھو کہ تینوں تو تا تین کی ہے ہر کسی آخر اسلام معلوم ہوا تین ہوں اتفاقی مذہب ہوں اختلافی مذہب ان سمنے وکھرے وکرے ہو سکتے ہیں دی وکرا نہیں ہوں دین وکھرا ہوئے وہ کافر ہوتا مومن نہیں وجو نال بولو سبحان اللہ دین وکھرا ہوئے او مسلمان نہیں ہندو ہے سکھان دا وکھرا ہے دا وکھرا ہے سائیاں دا وکھرا ہے یہ دین وکھرے نے وہ پھر مسلمان بھی تو نہیں نا وہ پھر کافر نے جہاں کا دی وکر ہے وہ کافر ہے اسلام ایک کوئی دین ہے بولو اسلام ایک دین تار بلال فرمائی ان عند اللہ الاسلام. رب سونا فرماندہ اللہ دزدیک دین صرف اسلام ہے. اور سجنا پچھے جن بھی نبی گنرے نے سارے نبیاں دین اسلام سی سب مسلمانوں کا دین اسلام ہے اسلام کٹھا کر ہے جمع کردہ آجنا ضروری ہے کہ کہڑا بندہ کافر ہو جائے کہ اسلام تو خارج ہو جانا ہے وہ نہیں میں مسلمانہ جے مسلمان چین مشہور ہے جی مسلمان میں دین مشہور اس کے خلاف اگر کوئی ذہن رکھے گا کوئی بک مارے گا تو سمجھ لے اسلام تو نکل گیا ہے مورتا دھو واسطے یہ ہوئی شرط رکھی گئی ہے کہ تین نو نہ یا دین دے کم نو نا مننے گل نو نا مننے کیے میں نا مننے جے میں مسلمان من دینے جے میں مسلمان آج مشہورے مشہور جس طرح ہے وے او سے طرح دین نو مننا ضروری ہوں دے مسلمان تائیوں بن دے اللہ وحدہ حولہ شریک مولانے قرآن دے اندر گل سمجھائیے میں آیت پڑھ کے مزہد کرنا کافر نہیں دا جب تک جی مشہور کافر نہیں آخنا من اس طرح نہیں مننے گا فر کافر آکھنا ہے اللہ بہد شریف مولا سونا قرآن کے اندر یہ گل ہے نی جہار آئی اللہ فرما ہے جا بندہ رسول دے خلاف چلے رسول کے مقابلے آ جا جاوے رسول کا دشمن بن جاوے رسول کے مقابلے بچ آ جا جاوے نہ فرما ہے من بعد ما نال حل ہو پر ہدایت کھلن دو بعد ہدایت یعنی دین کھلن دو بعد حق کھلن دو بعد ایک یوں اللہ نے فرمایا حق کھلن دو بعد ادا کی مطلب ہے ادا مطلب ہے ہوئی ہے جو مسلمان ہے جو مشہور دین ہے اس دین دے بارے انو پکو جاوے اور سنے سن کے آکھے ہاں مسلمان اے میں یقیدہ رکھ دینے اے گا لو دے کھل جاوے گی ہون اگر اپنا نظر یا مسلماناں دے خلاف بناوے گا مسلمانہ دے عقیدے دے خلاف دین بناوے گا کوئی دین دی گل مطلب نمہ کھڑے گا اللہ فرماںدا ہے یتبع غیر سبيل المؤمنین جڑا سارے ایمان والے دا راہ جڑا اس دے اس راستے تے نہیں چلے گا کوئی نوواں راستہ بناوے گا اللہ فرماںدا ہے نو صلیہی نو ولہی ما تولا جتھے جاوے گا میرا بوتر ہی پھیردا گا ہدایت نہیں دیا گا وہ نسل ہی جہن جہن میں سٹ دیا گا معلوم ہوا اللہ سونے نے تین چیز آئے تھے دسیاں نے رسول تا دشمن مقابلے وے چون والا او جہنمی تلانتیا بے شادا لیکن قدو رسول تا دشمن بنے گا جدو او دے تے کھلے گا تے تین قدو کھلے گا جدو پتا لگے گا سارے مسلمان ایس گلنوں تین سمجھ دے چلا اللہ اللہ تعالی نہیں کہنا جنا چیر مسلمان جو دین مشہور ہے اس کا انکار نہ کرے اس کا مطلب نہ بگاڑے اگر اس دا انکار کر دے اس دا مطلب بگاڑ دے تو پھر آخان گے اسلام تو خارج ہو گیا رسول کے مقابلے آ گیا کیوں کہ کی رسول دا راہ وہی جیڑا سارے دا کتھا راہ ہے سمجھ آ گئی ہوں جو مسلمان مشہور سب جانن عام خاص جانن وہ ہوں ضروریات دین جہا من نے جا ہو, مومنے جیڑا نام مننے ہو کافر ہے تے مننا میں ہوں میں پیدا میں مومن مان دینے تے جے آپنی مردی دی کوئی نمی اسا کیا راگ کٹے تے پھر او مسلمان نہیں ہو سکتا بھاں میں وہ کلمہ میں پڑھی جاوے قرآن میں پڑھی جاوے نماز میں پڑھی جاوے اللہ تعالیٰ اسے دین نو قبول کرتا ہے تے دین ہو ہی رب دے نزدین جیڑا تمام مسلمانہ دے مطابق ہوئے آگے جی سمجھے اور جناب دے سامنے میں توجہ ایس ایس ایس ایس حقیقت رو کہ کوئی آیت لیا مسلمان دے دین دے خلاف جیو مسلمان چ مشہور ہے ان مطلب نہیں کو مطلب کڈ کے آیت لیا اگر کوئی روایت کڈ لیا میں پھر روایت دا مطلب یا غلط کیتی کھڑا گلط یا آیت دا مطلب دا غلط کیتی کھڑا کڑا یہ ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ مسلمان دا کی کروڑا مسلمان کروڑاں مسلمان صحابہ کرام تو لگے آدھے صحابہ کرام تو لکھان کی تعداد سارا دین لگا ہوں پھر اگلے ودتے ودے آبادیاں کروڑوں تک جا پہنچی ہیں دی الہام ما خواب کا روزیا کی معافی کافی دین ہے. کوئی آخ وہ ہزور آخری نہیں آخری نبی ہے جیسا مسلمان سمجھتے جی اج آخری نہیں پکا اسلام تو نکل جائے گا کیوں کہ دیو ہی مننا سی جی سارے مانتے سن یہ نو مطلب کڈیا اسلام تو گیا چند گلابی انام مراد نے قرآن دیت خاطم نبی جی ہوئی آیات میں ان رسول بنیا قرآن وہ اپنی دا دا. وہ میں مستقل نبی نہیں میں حضور دا فید والا نبی ہاں میں سی بھی ڈریکٹ نہیں لا وہی آ میرے آلے. بول بنا آسرا لیات آخری دانا دا نہیں حضور تو بعد کوئی, کوئی نہیں آ سکتا آخری دان ہے ہزور کوئی نہیں آ سکتا تو میں ہزور ورگا نہیں میں کہندا ہے حضور تو بعد نبی نہیں آ سکتا آخری نبی حضور تو بعد کوئی نبی وہ مسئلہ مطلب یہ ہزور وی آ حضور برگا نہیں آسکتا آسکتا جا سکتا چھوٹا نبی آ سکتا چھوٹی شان چھوٹی شان ہوں میں ہزور کا گلام آ گیا ہوں دیکھ سچی دسو सारी दुनिया के मुसलमान समझते हो कोई छोटा कोई बड़ा कोई सुखा को पतला को मर कोबी आ सची दस भाभी की समझते कोई छोटा नबी आ सकता शिया की समझते आद सुनी की समझते आ नहीं ए मतलब यह निकलिया जेवे माना मुसलमाना समझ جےویں نبی نو آخری مان نے ساری دنیا دے مسلمان اس دے خلاف جیڑا بھوکے گا بھاویں ایت تے اسرے لوے تے بھاویں جیڑے مرضی رواجاں دے او بووتے دے, دے, دے ماراں گے کفر تو نہیں بچ سکدا دین اونج نے سی سارے مسلمان دے لگے آئے نے اپنے مانے کڈن آجت تو کفر تو نہیں بچتا کفر تو سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی بولو بولو کی آخر آخری کا مان ہزور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جی نہیں ہزور ورگا نہیں آ سکتا میں حضور ورگا نہیں ہوتا میں چھوٹا ہاں میں غلام محمد ہاں گلام محمد ہاں میں غلام گلام منو مسلمان کی بعد نہ کوئی کنج رسول آ سکتا ہے نہ کوئی غلام رسول بن کے تے رسول آ سکتا ہے حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا یعنی ایسا نبی حضور تو نبوت دے ہزور لہذا وہ آیت پڑھ کے بھی کافر معلوم ہوا کلہ کسی کا قرآن پڑھنا نہیں ویکھی دا پہلو ویخی دتلب مطلب بھی مسلمانوں کے مطابق ہے کہ نہیں جو ہے کے نہیں ہوں کوئی قرآن وخا کے تے نبی بننا چاہے نبی من سکتا کوئی مسلمان یہاں گلا کوئی نہیں یعنی دلیل جی مشہور ہے آ جاتی ہے تو دھیان دوانا ضروری دھیان داست گل پہ کرنی توجہ نہ میرا بولو سبھا اللہ سجنا کوئی مائی دل جناب پہ پڑھتا ہے پلیخے جناب قرآن و حدیث نو اس لیے سننا ہے جسل مسلمانوں دے مطابق پڑے گا مسلمانوں دے مطابق مسئلہ کٹے گا اگر مسلمانوں کے خلاف کٹے کافر ہو جاوے گا اگر اہل سنت کا جمع مذہب کے خلاف کٹے مسلراہ ہو جاوے گا اگر کوئی قرآن کے حدیث دا مطلب مسلمانوں کے خلاف کٹے کافر ہو جاوے گا سنیاں کے خلاف کٹے تو گمراہ ہو جاوے گا کافر فرق ہوں ملتانا مانگا راہ لے لو پاک پتن والا کوئی کہڑا کوئی کہڑا رستے ون سونے لے لے سیدھا راہ سیوار والا سوئی گمراہ کی منزل ایک ہوں کوئی پھر سدھے پہ گیا ہدایا تالا ہو گیا کوئی سجے تھبے ہو گیا راہ گمراہ ہو گیا کافر وہ ہدایت والا جیڑا ڈنگے چپے والا گمراہ کا فر جیڑا ملتان جانا نہیں چاہتا انڈیا جانا چاہتا ہے مسلمانوں کا رائے ادھر انڈیا جدو کنڈا ایک دوسرے کانڈ او دی, دی مشرے کل ایک مغرب کا مثال ایک دوسرے والے گمراہ یہ گمراہ کافر دا فرق کافر اس لیے بن جائے جدو دیپ کے مقابلے آوے کمرہ اسلے بنتا ہے جسے سنی مذہب کے مقابلے میں مذہب تو ہو نہیں سکتی اگر کوئی حدیث وہ بھی نہیں ہو سکتی اگر صحیح ہوگی. اگر کوئی آ بھی گئی یہ تو مطلب کوئی ادھر لے کے مسلمان دے عقیدے دے خلاف بولے گا کافر ہو جائے گا میںماز حدیش جی اس کو <laughs> علاوہ میں ہو سنا کے چس وقان حدیث پڑھ کے مسلمان دے عقیدے دے خلاف گل کرے گا سونی دے عقیدے دے خلاف کیوں دا؟ توجہ نہیں فرمائی اتنا سخی سلطان بہو بولے آپ فرمایا Oh احمد زین کی تحقیق دینا جلد نمبر یار سفا نمبر پانچ سو پینتالی وہ لا يصلي الا صلاتين حضور دے کوڑک شخص ائے عرض کردا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا آیا وا لیکن میری شرط دے میں صرف دو نمازاں پڑھاں گا باقی دیاں نہیں حضور میں مسلمان ہونا آیا میں دو نمازاں پڑھاں گا باقی دیاں نہیں فقابل من ذلك حضور نے قبول فرمایا مسلمان کر دیا. کر لیا, ہو کیا حدیث نہ پڑی نہ ترجمے پڑھی تیری طاقت بارے تیری نسر دین تین سمجھنا پہلو سمجھنا نمجنا ہے بعد قرآن حدیث پڑھنا پہنتا ہے صحاب فرما نے تاج دہلو عقیدہ تے ایمان سکھ دے س سکھنے سو توجہ ہے کلا نتھ الم المان قبلانت الم الق حضور دے ماجہ شریف ہے پہلو ایمان سکھتے سر قرآن سکھتے سر جدو قرآن پڑھتے سن ایمان اپنے بتا س مطلب یہ ہے اگر میں دے دے روایت سمجی یا رواج صحیح ہے مطلب نہ چیز کاٹنا لگا ہے صحیح مطلب مسلمانوں دے مطابق نکل آئے جہاد سار سب جہاد نہیں ولا یعشرو شرو اشور جکاتے کو جب نماز نہیں پڑی نماز سد کے جا تاجدار کے نماز تھڈوئی نہیں حضور ہزور نے مک کے کرنا آخرت جی دو سو یہ سدیش تھڈو نہیں بڑی مل دو آسرا کا لینا تھی اکی چول کرو پر خدا را حدیشا تھی پڑھیا تھا اور جی میں کیتا ہے, ہے, ہے حدیث توجہ فرماؤ حضور نے والا خیر دین اللہ نماز نے ہے وہ, حضور وہ بندہ میں تین نہیں بڑنیا دو بڑھنیا نے بڑھنی وفدایا یار پڑھنی سن کہ ایک مننا ایک کرنا جدوں مان لینا ہے کہ میں محمد سب نو من بیٹھا اگر نہیں کرنا میںستی وجہ پہ کرتے جب مسلمان ہو گئے رب دی رحمت آئے گی سستیاں دور اے دوسرے نالوں اگے اگے ہو واہ فرمان دینے وحب منبع سال تو جا میرے نمشان تھکی یہ حرتمے میں تو فی سنا کی بنیا سی فرمان دینے شرط نے انائے ہوئی رکھی تھی اصلا صدقہ بھی نہیں دینا اصلا جہاد بھی نہیں کرنا جہاد بھی نہیں کرنا پر حضور نے اس لے فرما قبول نے کر لیا سی ٹھیک ہے مگر حضور نے فرمایا سیتا صدقونا ویجاہدونا اذا اطلبو جو تو اسلام قبول کر لینگے صدقے بھی آپے دینگے جہاد بھی آپے کرو مطلب ہے جدو من جو لیا کہ سوشتی کر دے نے. پیو دا نماز پڑھتا میں کافر نہیں آخنا اصا مسلمان آخنا ہے کیوں اس واسطے کہ من دا سارے تو بولو اے... نہیں سمجھ آئی مسلمانہ دا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا اصول کی سمجھایا یہ ہوئی کہ جیڑی گل مسلمانوں کے دے خلاف کوئی کرے سمجھو غلط لگی غلطی لگی وہ گمراہ ہو گیا وہ کفر چلا گیا چلنے تو ہوگا جگہ لیکن انشاءاللہ شاء بنیاد میں پتھر آنکو رکھ لئی جو نہیں بنیاد قائم ہوئی تو دسو ہو گئی ہے سجگے جا جو سونا نبی کر گیا سی کر کے شریقا میرے آخے وارس مرتے فتی ہق کے آلما کو اسی طرح کرا کیونکہ وارس ہوتے اور میرے پورشد کی گل سنو چور سنایا سی سی مرید ہونا کردہ پیرا مرید ہونا پر میری شرط آر مایا کی آدھا چوری چڈنی نا نماز پڑی شرط قبول آ فرما دے نے شرط قبولے نہ چوری چڈی نہ نماز پڑھی مرید ہوا مرید ہوا پر فرما نے ایک شرط ساری ہے وہ بھی تین قبول کرنی پیمانے میں جدو میں نماز پڑھاں گا تین میرے نالنی پی سونے قبول ہو گئی اور پیر کی شرط تھی بوہے مجھے مرشد پاگ بیٹھے مر تھان گئے پیر آ گیا اتے چوری نہیں کرنی جتھے میں بیٹھا ہوا گا پچھا گیا چلو تار کسی ہو سن ماریا پھر حرور منجی بیٹھے نے پھر پان تھج گیا ہفتہ اٹھ دن سیدرا پیرا چوری چھڑا لی جدواری نماز دی، نماز جی سڑا پیر صاحب فرما رہے پیر ہوئے ہوا جتنا نماز پڑھو گے میں <laughs> پڑھوں <laughs> <نال> گا چلو <laughs> چیتی चाली दिन चाली दिन पीर मुरीद सा मुरीद जिथे भी हम आस्था चाली दिन नमाज भी पढ़ाते चालिया दिनों तू बाद कहन लगा वाव पीरा चोरी भी छुड़ा ली नमाज भी पढ़ा ले کیوں نہ بڑا میرے مدری نے فرمایا سی سیات سب کا خون ہے نماز دین بھی دینے نے, نے جہاد بھی کرنے نے معلوم ہو جا جدو دل کے اندر تی نیمان آ جا پھر دین پہ چلن بھی نصیب ہو جا اپنی پاسے نہیں جانا چاہتا کہ اللہ طاقت دے فکیر دے اور یہ ضرور آخر کہ اللہ دے فقیر کامل ہوتے ویکو خلاف دیناف کرنا گل کا تو کرو انتظار کروائی اتراض نہ کرو انتظار کرو انتظار جواب آپ کھول جانا ہے اور جی نہیں سمجھنا انہیں ہزور سے اطراض کر دیں نماز ربور دو کری پڑنیاں بولو یار ان چن چنگا بلی الا چوری نہیں چڑھا ٹھیک ہے یہ مطلب ہے پیر چوریاں بھی کرا لا ہوں پی گھر پیچھے لیا جی چوریاں بھی کرائی جاوے میں چیشتیاں کا پیر چوریاں مطلب پیم نہیں چلنا چاہیے کاریگر اناڑی نہ ہی اتراض کرے کاریگر اناڑی اتراض بنتا پر جہاں سونے نبی کا وارش ہوتا ہے نا دین کاریگر جد من لیا آپ کر لے گا جدو من لائے گا, گا آپ اور جا پڑا وقت بھی پڑھن لگ پیا دو, دو, دو کردہ سستی کرتا ہے سات شروع کرتی اشراق بھی سی؟ معلوم ہو یا حدیث قرآن دا مطلب وہ نہیں لے سکتے جیڑا مسلمان دے عقید دے دے ہوئے جاجی اللہ ادر ویگ سجنا تفصیل تر منسور امام جلال الدین سیفی رحم اللہ یہ مرزائی مرزائی مرزائی ایک روایت پیش اور الدین سیوتی نے دسنفی شہبہ ہے مسنفی شہبہ پوری وہ ناش کو موجود ہے وہ امام بخاری استاد بھی لہذا نبی حضور تو قتل کیوں بیٹی یہ آخری کیا بیٹی باپ کے خلاف عقیدہ رکھنی سیم ابا فردا ہے فاصلہ ہے اتلی روایت پڑی ہے تھلے والی لکا لئیے میں تھلے والی بھی سنا دینا اتلی بھی سنا دتی جا. اللہ اللہ. جی جی سبق پڑھا سکنے اصن والے نہیں سبق پڑھنے والے نہیں سانڈ نے پڑھا چکے خاتم لمبے لا نبی آباد محمد آخری نبی نے, نے ایک بن باؤ صحابی نے صحابی نے فرمایا خیال کرنڈ لیا کو لمبے آ ہر سپوکا اذا قلت خاتم الانبياء اتنی گل بٹھری ہوں جبو aankhein نبی آخری نبی نے اتنی گل بٹھری ائی اتنی کافی ہے کیوں فرمایا فینا قلنا محدثو ان عیسی علیہ السلام خارجو فین هو مت خارج فقط کان قبله آپ آخرم نے جدو دے جی ہلور آخری نبی نے خاتم لمبیا نے فرمایا گل صحابی فرمایا کرتے سو ہزور تو بعد حضرت عیسا نے مطلب یہ نکلیا مکی رابطہ شاعری گل کا مطلب ایک ہی ہے کہ یہ نہ سمجھا جے ہزور تو بعد نبی نہیں اونا کیونکہ حضرت عیسیٰ نے اونا ہے ہر مطلب یہ بنے گا ہدور تو بعد کسے نبی نہیں اونا نبی جمبی نہیں جم کے نہیں آنا جمے حضرت عیشا نے کنا حضرت عیشا نے یہ اما دے فرمان دا مطلب کھڑا جب ادھر روایت دیکھی تھے حضرت اگلی گل مت اس طرح کرو کہ آخو تھڈو کسی نبی نہیں ہونا نہ حضرت عیسا نے آنا لیکن فرمایا جدو آنگے قبل ہوں ہوں جو اس ہی کی کہ تو اس جن دی کوشش کی بولوی جھوٹ مغیرہ بن شعبہ صاحب نے راز کھول کے اگر حضرت پھر کی ہونا فرمایا, او حضور تو پیلوں ہی ہوئے ہونا مطلب نے او حضور دا فرمان لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں مطلب ہزور دھایا جائے نبی ہوئے بھی نہیں آنا حضرت عیسیٰ آنا ہے لیکن وہ پہلے نبی ہو چکے نے نواں نبی بن گئے کسی نہیں آنا نواں نبی بن گئے بولو جا اقبال نے فرمایا اقبال نے فرمایا تو اقبال نے جو فرمایا میں اقبال فرما نے افکار جلی ہو افکار جوانوں کے جلی ہوں, کے خفی ہوں چھپتے نہیں مرتے انہیں کی جبانوں کی گل جبانوں کی گل کہ جبانا دیا فکر سوچا کلندرا تو نہیں چھپ ہیں کیا گیا میں کیا یہ آخ زمان کے خفی ہوں کہ جلی ہوں افکار زمانے کے جلی ہوں کیا خفی ہوں نہیں مرتے کی نظر سے زمانے کی گل کر کے ساڈے بزرگاں بڈیا دیا سوچا بھی نہیں وہ بڈیا جنا وردی بڑھا ہو جائے वो सोचे, सोचे। वो दिया भी दिया। है। मसला समझ आया नहीं आया नाचीर समझ आवे है अनपढ़ अनपढ़ समझ ना आवे होने दा फायदा ही अरे मेरे भाई दिल मेनू नी क اس کو مشکل مشکل تو مشکل ہو. انج کر کے دسے کہ ہر بند ہوں ہے کی دے دے خلاف نا آیت سننی نا آیت سننی تا ایمان اور تص کر دینا تو آج سن چکے ہو سن چکے ہو میرے تو حضرت ابو مسلم خولانی کا کسا میں پہلے بیان قذاب مسائل کے حوالے مسائل خزاب گرفتار کیتا سی. لیکن نہیں ایک میرے سنگھی نے آن کے ناچی خبردار کیتا ہے کہ اس آخیا میرے پڑھنے سے آیا میں یار کٹ کتاب کتابوں کے کال سن میں آٹھ یار میں مسلمان بیان کردہ رہا وہ ویخیا تو واقعی سی میرے بیان لگ گیا ہو لانتی جی وہ چلو تو لوگ لیکن بھی میں اس بندے آصف صاحب مسلمان جمام جمام مسلمان یمن دن مسلمان جی نیا من کے من کے روکے اپنا رکھ کر بیٹھا نبو ابو مسلم خولانی ابو مسلم خولانی سرکار, ابو مسلم خولانی سرکار جدو اشو سی نے گرفتار کی دس من آنا میں کون کہ محمد محمد کو محمد محمد کون آ فرمان رسول اللہ نانا میں آ فرمان لاسما شایا میں فرماند نے لاسما شیا مینج نہیں سنی تیسا جیت بولو اپنے مطلب دی سن لینا ہے میری تنمی بات گے گے کے بن گئی سمجھو ہے غ... پتا لگا مسلمان سنا آخی شایدان قرآن حدیث مسلمان کے تین عقیدے خلاف ہو سکتا پک بولو <laughs> سجنوں دا دعوی کردروں تے کہندے نے اوئے بے وقوف دوست نالوں سیاݨا دشمن جلدا ہوندا اے ای ہے مشو اس صدیف العدو العاقل عربی وچ سدیف سجن میں گل میں دنیا چیز نہیں بیان کی نہ بالکل تازہ ترین نکور گل توجہ رب کرائیے سونے نہیں مزہ نہ میں پیسے گل حقیقت دل نہ مجرم ہوتے مسلم چور ایک مجرم کی میرا ستاں پیڑیاں تو کمنے لگے کی لگے بدن گج آ گئی چور ہے چور رکھ لیا گیا کافر کرار اور کافر رکھو سانو پرواہ نہیں کیوں چوری جا رہی ہے مال محفوظ کرنا چوٹ سزا دینا ضروری ہے وی امت جو ایمان محفوظ کرنے کرنا تو بندہ سزا دینی چاہیے میں نبی کوئی نہیں تو امتی نہیں تیر لطیفے دی گل سنا بولو میرے کو مرزائیا آیا میرے کو مرزائیا آنگن میں سامنے وہ نبی نو ست گال تو اپنے نبی نو سات گالا تھاپیاں تیرے متے اشا نبی محمد نو اپنا نبی من میں میں میں کے گاٹے معلوم ہوا تین سان آیا پتا ہے کجر سال دال آئی کھڑا ہے نہ مرزائیا کھیا قتل جو بولتا کئی غازی ممتاز ویٹ گل کا سواد انگریز اقبال فرماندہ آہ مکتب کا جمان گرمخو آہ مکتب کا جمان گرمخو نوجوان <سلام> <سلام> اج دے نوجوان یہ پکت والے نوجوان اجنے نوجوان آج جدو جو بھی اٹھنا چاہتے نے گرم خوب ہے لیکن انگریز شکار ہو جی شکار ہو قلندر اقبال سوال کرتا ہے اگوں پیر رومی جب د فرمے نے مرغے پر نارو مرغ پر نہ رستہ چون پر شوبت مرغے پر نہ رستہ چون پر شوبت تو میں ہر گر روپے تر شوبت فرماد گرم خون ملا گرم خون ملا اٹھ کے جب قائد بننا چاہتے ربری کے خیال آدھے شاس کے چاہج کے منہ کیونکہ आ जा बिले के बूहे आ जाता है पैलो पर छुट्टे हो पर उगे हो पर खुले हो पर साबित हो फिर बर्बाद करेगा پھر پیلا نہیں پہنچ دی شریعت اور نفس کی خواہش تو آزاد ہوئے اللہ پڑھے نو پڑھا کسے نہیں فقیر Da-da-da-da-da! <that> <says it�> <again> شریف بخاری شریف کتاب فنی جلو صفی امر جلوس کال آئی کل جلوس والے فرمایا راوا بہن تو بچیا جے راوا دے اتنے بیٹھ تو بچیا جے سنی بال پوتوں اب مزا لے سونا اہیا مزہ لے سونا ہزور سا کوئی ساڈا کوئی, کوئی چارا نہیں سان بہنا پہنا راواں راواں کے بہنا پہ اور راوا کے بہنا پہ ان مزا نے سونا راہ بگ دیا یہ کنارے بھائی راہ بگ دے پیا صاحب نے رسول لا سڈے بیٹھ دیا تھا ہلو نے فرمایا جی بیٹھنا جے تو آج طریق راہ حق ادا کر نظر نہ پہنچے بولوی پر حضور نے فرمایا پاسے بہ کے بھی راہ کے حق دار حضور کی حق نے پہلا فرمایا غدل ال نظر چکا کے رکھنا کسی کی نہ پو سلام سلام دا جواب دیا جے امرا روٹ والا آخیا جے بجے تو دے دسے نے جسے ہوئے حدیش نے دس دستے والے تکلیف دینا شاخری شہ چی فَرْمَى إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ مَرْيَةٍ دَمَلا 63 مَفَصِّل فَمَنْ خَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَهَلَّلَ اللَّهَ وَصَلَّى اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَشَوْكَةً وَحَجَمًا طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَى عَنْ مُنْكَرٍ هَذَا ذَلِكَ 63 السَّلَامَةَ فَيَنْهَى يَمْشِي يَوْمَئِذٍ قَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ جد نمی ویزا بھی لگ جی ہے سکھ دین صرف مسلمان دکھ دن کی پہلو کے دس گئے یہ تو سان پک ہے نا یہ نہ کسی ولی کیتا ہے نہ کسی امام کیتا ہے نہ امام احمد رضا کیتا ہے نہ مہر علی کیتا ہے کوئی مائی دلال ثابت کر دے اسا جنہ پیاریاں نو ہے وہ شیر ربانی کیتا ہے تے تاں دسو او میاں کھنگ والے کیتا ہے تے تاں دسو لگتے ٹپنے کپڑے دکھ دینا ایک شخص آیا کے درخت کٹیا دخل جنگ اس درخت کٹن دی وجہ جنت چلا گیا مسلم کی حدیث، اسی مسلم کی اور ابو ابو پرسا صحابی فرماتے ہیں یا نبی اللہ المنی سیاح یا رسول اللہ ان جا پڑھاؤ دو جہاں سلمانا دیر موزی شہاں ہٹائیاں کر دونیں جہاں نجرہ جرامدیں عمل جہاں میں اپنی عمل کیا کیا امت دا عمل اے عمل وہ ہدیسان تمجار ہے رب وحدہ شریک مولا رحم تو فرد میرے چار دی بجائے دو پڑھ لے مسافرات تین دکھ نہ پہنچے سفر والی تکلیف ہی کافی ہے ترد پڑے کر چار دی بجائے اگوں بھی تیر سنتا مرضی ہے پڑھے نہ پڑے گا چڑ دیتے ہیں دو اے تینو معافی مان دس جہاں خدا مسافر کے رحم کر کے اپنے دو فرد معاف کیتے او مسافر دی تکلیف کر گوالا کرے گا ہو سرکار تو پوچھے حضور ملاد گلیاں بند کر کے کار دینے ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کیا پوچھتے ہوئی تمہیں پتہ نہیں راستے پر تو نماز پڑھنا جائز نہیں مگرو ہے کیونکہ یہ لوگوں کا حق ہے تو ملاد کیسا ہوا بھائی کرنے نو تکلیف نہوکے نہ ملاد کرو نہ ملاد کرنا میلاد کرنا چنگا ہی ہے اس واسطے کہ دکھ مسلمان نا دے, دے رب رحمت کر کے بخش دے گا نقصان مشکوری ہے وہ نامشکور جس کتاب سے نے کرنے کی کوشش کی ہے میں جناب نے سامنے پیش کرنا اس نے و ترکیب کتاب ہے حبیش کی اس کے اندر لکھا ہے ایک صحابی نے یا رسول اللہ ہم مجھے تنگ کرتا ہے حضور نے فرمایا جا سمان چوک کے راہتے رکھ لیں جڑا پوچھے کیوں بیٹھا ہے تنگ کیا لہذا میںمسایا تنگ کرتا ہے برا بولنا کسے کچھ کرنا لانتا یار کچھ شرم کرتا کہمسایا چلا گیا ہزور یا رسول میری تو میں آ کے ساب حربی پڑھنا مطلب آئیے سمجھ پڑھن لگا میں جدو راہ سن میں اللہ سونے جی تیلو یہ پسند رگڑا میں جلدا لبنا بڑا مسلا سی آدی آب لے آ ویکو سجنا اتنے دو روایت آئی ہیں ایک ابا ہاکی روایت تبرانی دونوں سنا پھر مطلب سمجھانا ڈنڈی مارن کی اجازت نہیں ہونی سو جو جا رجل عن ابي جهفره رضي الله عنه قال جا رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جارح قال اطرف متاعك على الطريق فطرح فجعل الناس يمرون عليه ويلعون له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقيت من الناس قال وما لقيت منهم قال يلعنوني قال لقد لعنك الله قبل الناس فقال اني لا اعوذ فجاء الذي شكى فجاء الذي شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفع متاعا فقد قفيذا راوحوا تبعاني والبازار بيسراء بن حصر بن ابي قال وضعت هذاك على الطريق او على زهر كل من به قال ما قال جاري قال فيط عليه فزال يارح فقال لكمتا دوسری روایت میں نبی حضرات رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جارو فقال له اذهب فاسقر فاتاه امراته نصص فقال اذهب فترحمتا عقب الطريق ففعل فجعل الناس يمرون ويسالون هو فيخبرهم خبر الجاري فجعلوا يلونونه ففعل الله به وفعل وبعضهم يدوا عليه فجاء إلى إهجاره فقال ارجع فإنك لن ترى من شيء فقره جو مسلمان دے ادو دے دے نے فرمایا جا ہمایا دکھ ہمسایا داتان رکھ کے بہرو جا پوچھا مجھے دکھ دتا ہے انہیں ستایا دے سوار آدھے سن یا گھوڑا دے سن یا گدیا دے, دے سوار آتے سن, یا گدیاں دے سوار دے سن یا حضور نے جرا فرمایا ہے رستے تو رستے نار رستے جڑا رستا سی اتو آ رہے اتو جا رہے نے گزرن کی تھان چاروں اکاں پرچا مرکنی آگر اے لفظ نہ ہو دے دے دے ریڑی لا کے پاستا ہے راہ وگتا پیا گڈیا آ رہی ہیں وہ آکھے گا کسے پوچھنا کتنے ریڑھی سڑک حضور فرما رہے یمرونہ لوگ گزرتے آتے جے راہ بند ہوتا ہونا ہی سی مطلب ایسا کٹا گا ٹکران گیاں نہیں گیاں آن جان کا راہ چڈیا پاسے بیٹھا اگلے گزرتے آ گلے کتنے یار فلا ستایا وہ بولو جا فلانے میری اصا بھی کسے ستایا تو سڑک تو پاس بتھیری تھاوا ہوں ملک بہر وہ رات دروازے لگنے پچھن حضرت خیر ایک راہ والے پچھن حضرت خیر کیوں بیٹھے ہو آپ کی کی شکایت کسی کی راہ کسی دکی بیٹھے نے پریشان کسی نوتی جی پریشان شکایت کسی کی لاکھ باری بنے بیار سارے گھر کا مال چکن سال بیٹھ بیٹھے رہے کوئی بول پھر لیکن یار ڈکن زل میں جڑی گل یہ یا ایگ لگتی ہے کہ صحابی نے ہونا سارا گھر کا سودا راہار کے بہ رہے ہونا ہے لنگ ٹپ کی تھان ہونا ہر بندہ جاند جنے اپنا سامان رکھ کے بیٹھا ہوگی ٹپتے پوچھنا ہے یار خیر پہلے نمبر ہی اسے انج نہیں سن اگر نہیں گئی نہیں پتھر وجہ گی ٹوٹ گئی نبی کربیت گی لگ لگی ہے لتان بند تو سوچو ان ف اقبال سچ پہلے. اقبال ہے مجھ کو تو سکھاتی ہے افرنگ نے مجھ کو تو سکھاتی ہے فرنگ نے آگریزی پڑھ بیٹھا میں ہو گیا نے اسلام بدرو باد بن گیا اسلام بدرو باد بندے میں کے لگ نہ مردہ تو راج مر جائے جو مرنی ہو جائے تو میری سنا سابت جو مرضی کرو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا ہے رو رو نعمت ہے خدا داد چاہے تو دا کرے کابے کو آتش قد چاہے تو کرے اس میں آباد قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر چاہے تو کرے خود ایک تازہ شریعتی ایجاد ہے مملکت ہند میں تماشا اسلام ہے محبوس لیکن ظلم پر اپنے غلط کام جدو ہزور منسوب کران گے تو کافر آخر ظلم کراؤں گا ظلم نہیں ظلم کسور ہو کے سجا دو گسا ہوسافر شاہ بن جان سن لو دو کام ہمارے سنی مذہب میں نہیں ہے مذہب میں نہیں ہے ایک راستہ روک کر ظلم کرنا لوگوں پر اور دوسرا کام کے ساتھ لڑنا جھگڑنا حق کہنا اور اور بات بات ہے ہے ہمارے سنی لڑنے والے نہیں ہوتے حق کہنے والے ہوتے بس تمام سلف صالحین پیر محر شاہ تو کے صحابہ تک چل لڑ نہیں بنے اگر کوئی لڑیا ہے تو رجوع کیتا ہے. کر کے مذہب فتنہ ایک روکن لگو گے ہزار کل جان گے ایک روکن لگو گے ہزار کھول جان گے آکا نے فرمایا تھی سبر صبر سبر کریں وہ خدا جانے تو خدا جان خدا پاک جان لہذا مسل بی سارے باہر آ گئے میںاہر نکل پے بولے بولتیاں بند ہو جانا کیوں میں جو کرتے بولتے جی بول تس آؤ ثابت کرو نبی دی شریعت مطابق پر खबरदार अगर कोई गलत चलता है तो खुद चले हमें गलत पर गलत चलने की दावत न दे। हम अल्लाह के फजल से उनको सिखाने वाले हैं उनको पढ़ाने वाले हैं जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी धड़कने वो बोलने पे आए तो हम बरबरस पड़े میں ہو بولیا میں باہر رکھ کے بولیا نہ کسی بھی مذہب میں میں آخ گا نبی شریعت حرام ظلم ظلم ظلم وہ چاہے داڑی منا روکے چاہے داڑی والا روکے چاہے حدیث روکے ہے فیقا نو منع روکے کسی بھی مذہب دا ہوئے, شریعت رسول دیے, میں ہوا بھی بوے ہر پاس بند کر سکے باقی رہا میں پہلو ہی سمجھا بیٹھا پہلو ہی سمجھا بیٹھا, بیٹھا. بی چور چور نو بدنام کرنے چور دا کچھ نہیں بگڑتا تو نہ مال محفوظ ہوتا ہے بولو اے چور نو نزا چور دا کچھ بگڑنا بھی بال بھی بچتا ہے مردائی چوراں تو ایمان بچا ہے تے پھر سزا ہے شرا کے مطابق یہ ہویا وہ چوری کرتے رہ اسی آخ بس وہ لگ ہے اور بدنام کر جڑے وہ اشتہار لگے کافر ہو گیا ادھر اس ہر سال ایک مولوی بیان کر رہا میں کنیا ہر سال یارہ ہزار مرزائی یارہ ہزار مسلمان ہر سال پاکستان میں مرزا رہے ہیں ہزار میں کنوی تو ہور یارہ ہزار یار ہزار مسلمان کا چوگا لوٹی پیا پر چوری دی تختی لگی جی وہ ہے جی منہ بھی قائم ہے وہ دعوتیں بھی دن تبلیغ بھی کر دین اس طرح ودتے بھی پی نبی آخ, آخ رہے نے مردے جب نبی آخ رہے سارا کچھ آکھ رہے نے کر رہے ہیں تو کر رہے تے پھر ختمے نبوت محفوظ ہوئی چوری سے ہوں پی ہے سن لگے پی ماں لوٹی پہ حفاظت کر ہوئی حفاظت نبوت تا محفوظ رہنی ہے کہ وہ منہ ہی نہ ہو جو کہے مرزا نبی ہے جی مرزے نبی مرزے نبی کہ ya <laughs> khat میں جناب میں سب دنگو ترین